غزر وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا جن کو تم لوگے بس یہ غنیمت اللہ تعالیٰ نے تم کو جلدی دے دی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس ہوئے تو واپسی میں سورہ فتح نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے عموماً اور اصحاب بیت الرضوان سے خصوصاً یہ وعدہ فرمایا کہ تم کو بہت سی فتوحات ہوں گی اور بہت سی غنیمتیں ملیں گی اور بالفیل اس بیت الرضوان کے انعام میں فتح خیبر دی اور فتح مکہ جو اس وقت ہاتھ نہ لگی سمجھ لو کہ وہ بھی مل ہی چکی ہے اور آئندہ چل کر تم کو اور بھی فتوحات نصیب ہوں گی جن کا علم ہم کو ہے چنانچہ آیت مذکورہ میں فعاد جر القم حاضی ہی سے خیبر ہی کی فتح مراد ہے چنانچہ آپ خودیبیہ سے واپس ہو کر مدینہ منورہ پہنچے اور ذی الحجہ اور اوائل محرم میں مدینہ ہی میں مقیم رہے اسی اصنٰ میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ خیبر پر چڑھائی کریں جہاں غدار یہود آباد تھے جو بدہدی کر کے جنگ احصاب میں کفار مکہ کو مدینہ پر چڑھا کر لائے تھے اور حق تعلیٰ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی کہ فتح خیبر کی بشارت سن کر منافقین بھی آپ سے استدا کریں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ سفر میں چلتے ہیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ اس سفر میں ہرگز نہ جائیں اور اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی سَيَقُولُ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 جو لوگ سفر حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے وہ آن قریب جب تم غنیمتیں لینے چلو گے تو یہ تامع لوگ تم سے یہ کہیں گے کہ ہم کو بھی اجازت دو کہ تمہارے ساتھ چلیں حق تعالیٰ ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم اور اس کے وعدے کو بدل ڈالیں آپ کہہ دیجیے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے یہ حکم دے دیا ہے پھر یہ اہل تما یہ اعتراض کریں گے کہ تم ہم پر حسد کرتے ہو بلکہ یہی لوگ بات کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کچھ قیام کے بعد اخیر ماہ محرم الحرام سات ہجری میں چودہ سو پیادوں اور دو سو سواروں کی جمعیت کے ساتھ خیبر کی طرف خروج فرمایا ازواج متحرات میں سے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں صحیح بخاری میں سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو عامر بن اقوا مشہور شاعر یہ رقص پڑھتے ہوئے آگے آگے تھے اللہ لولا انت تدئینہ ولا تصدقنا ولا ولاسلََََََََََینہ فخر فدا ان لکمقینہ و القین سکینتََََََََََََََََََََََََََََََ علینہ الاقدام سب تلاقدامقینہ ان نہ اداسی بنا عطئینہ <اتَيْنَا> یعنی اے اللہ اگر تو ہدایت نہ فرماتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے اور نہ کوئی صدقہ اور خیرات کر سکتے اور نہ ایک نماز پڑھ سکتے اے خدا ہم تجھ پر فدا اور قربان ہیں جو احکام ہم نہیں بجا ان کو معاف فرما اور خاص ثقینت اور تمانیت ہم پر نازل فرما تاکہ قروب کو سکون اور چین حاصل ہو اور ہر قسم کی پریشانی بے چینی دل سے دور ہو اور دشمنوں سے مقابلے کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ ہم کو جب جہاد و قتال کے لیے پکارا جاتا ہے تو دوڑ کر پہنچتے ہیں اور پکار کر ہم سے استغاثہ کیا ہے ان الدینہ قدب علینہ ادا ارادو فطنتاً عبینہ یعنی تحقیق جن لوگوں نے ہم پر ظلم اور تعدی کی جب وہ ہم کو کفر اور شرک کے کسی فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اسے قبول نہیں کرتے وہ نغنوع فغل کا اور اے پروردگار ہم تیرے فضل و کرم سے مستغنی اور بے نیاز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریات فرمایا کہ یہ خودی پڑھنے والا کون ہے لوگوں نے کہا عامر بن اقوا ہے آپ نے فرمایا یہ رحمہ اللہ اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے چونکہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ غطفان نے یہود خیبر کی امداد کے لیے لشکر جمع کیا ہے اس لیے آپ مدینہ سے چل کر مقام رجیع میں جو خیبر اور غطفان کے مابین ہیں پڑاؤ ڈالا تاکہ یہود غطفان مرعوب ہو کر یہود خیبر کی مدد کو نہ پہنچ سکے چنانچہ یہود غطفان کو جب یہ معلوم ہوا کہ خود ہماری جان خطرے میں ہے تو واپس ہوئے جب خیبر کے قریب پہنچے تو صحابہ کو حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ اور یہ دعا مانگی اللّہ رب السماوات وما اضلاع ورب رب وما اقللنا ورب رب وما اضلاع ورب الرياح وما عظرئینہ فإننا نس القیرہ رح القریتی و خیر اہلحہ و خیر مافی بك من ناعز بمن شرحہ و ما فيها و بسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں رات کو پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ رات میں کسی پر حملہ نہیں فرماتے تھے صبح کا انتظار فرماتے اگر اذان سنتے تو حملہ نہ فرماتے ورنہ حملہ فرماتے اسی سنت کے مطابق خیبر میں بھی صبح کی اذان کا انتظار فرمایا جب صبح کی اذان نہ سنی تو حملے کی تیاری کی صبح ہوتے ہی یہود کدال اور پھاولے لے کر اپنے کاروبار کے لیے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو بڑھتے دیکھ کر یہ کہا محمد والخمیس یعنی محمد اپنی کل فوج اور لشکر کے ساتھ آ گئے لشکر کو خمیس اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پانچ حصے ہوتے ہیں نمبر ایک مقدمہ نمبر دو میمنا نمبر تین معیصرہ نمبر چار قلب نمبر پانچ ساقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ فرمایا اللہ اکبر خریبت خیبر ان نا ادار نسل نا بساحتین قومین بسا خیبر میں یہودیوں کے متعدد قلعے تھے یہود آپ کو دیکھتے ہی ماں اہل و عیال کے قلوں میں محفوظ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلوں پر حملے شروع کیے یک بعد دیگرے فتح کرتے جاتے تھے قلعہ نائم سب سے پہلے قلعہ نائم فتح فرمایا محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے کے دامن میں تھے کہ یہودی نے اوپر سے ان پر ایک چکی کا پارٹ گرایا جس سے وہ شہید ہوئے قلعہ قموس قلعہ ناعم کے بعد قلعہ قموس فتح ہوا یہ قلعہ خیبر کے قلعوں میں نہایت مستحکم تھا جب اس قلعے کا محاصرہ ہوا تو نشان دے کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا باوجود پوری جد و جہد کے قلعہ فتح نہ ہو سکا واپس آ گئے دوسرے روز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشان دے کر روانہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری جد و جہد سے قطال کیا لیکن بغیر فتح کے واپس آئے اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل نشان اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول اس کو محبوب رکھتا ہو اور اس کے ہاتھ پر اس کو فتح فرمائے ہر شخص منتظر تھا کہ دیکھیں یہ سعادت کس کے حصے میں آتی ہے تمام شب اسی تمنا اور اشتیاق میں گزری جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا حضرت علی کی آنکھیں اس وقت آشوب کی ہوئی تھیں بلا کر آنکھوں کو لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی فوراً اسی وقت آنکھیں اچھی ہو گئیں گویا کبھی کوئی شکایت پیش ہی نہیں آئی تھی اور نشان مرحمت فرمایا اور یہ نصیحت فرمائی کہ جہاد و قتال سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ان کو خبردار کرنا خدا کی قسم اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے سے ہدایت نصیب فرمائے تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشان لے کر روانہ ہوئے اور قلعہ ان کے ہاتھ پر فتح ہوا یہود کا مشہور معروف بہادر پہلوان مرحب یہ رقص پڑھتا ہوا مقابلے کے لیے نکلا قد علمت خیبر انی مرحب شاک کی بطل مجرب اہل خیبر کو خوب معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں صلاح پوش اور بہادر اور تجربہ کار ہوں عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے یہ رز پڑھتے ہوئے نکلے قد علمت خیبر انی عامر شاہ السلاح بطل بت المغامر عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پیر پر تلوار مارنے کا ارادہ کیا کہ تلوار پلٹ کر خود انہی کے گھٹنے پر آ لگی جس سے انہوں نے وفات پائی بعد بادزاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے جواب میں یہ رز پڑھتے ہوئے آگے بڑھے انل لدی سمتنی اممی حیدرا کلئی سی غاباتن کری ہل یعنی میں وہی ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے جنگل کے شیر کی طرح نہایت محیب ہوں یہ کہہ کر اس زور سے تلوار ماری کہ مرحب کے سر کے دو ٹکڑے ہو گئے بادزاں مراحب کا بھائی یاسر مقابلے کے لیے آیا ادھر سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑھے اور یاسر کا کام تمام کیا یہ قلعہ بیس روز کے محاصرے کے بعد حضرت علی کے ہاتھ پر فتح ہوا مال غنیمت کے علاوہ بہت سے قیدی ہاتھ آئے جن میں صفیہ فیب بن اختاب سردار بنی نظیر کی بیٹی کینانہ بن ربیع کی بیوی بھی تھی۔ نقطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز جب کسی قلعے پر حملے کا ارادہ فرماتے تو اعیان مہاجرین و انصار میں سے کسی کو منتخب فرماتے کہ رایت اسلام یعنی اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر وہ قلعہ فتح کرا دیتے چونکہ قلعہ قموس کی فتح کی فضیلت قضائے ازلی میں حضرت علی کے ہاتھ سے تھی اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور جھنڈا ان کو عطا کیا اور حضور پرنور کا یہ فرمانا کہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھے یہ از راہ قدردانی اور حوصلہ افزائی تھا معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس شخص کے سوا کوئی اور اللہ کے رسول کو دوست نہیں رکھتا حضرت صفیہ اور ان کی دو چچزاد بہنیں اس قلعہ قموز سے قید ہوئیں جن کا قصہ آگے آئے گا اور حضرت صفیہ کے شوہر کا نام کینانا بن ربیع جو اس غذبے میں مارا گیا قلعہ صاف بن محاذ قلعہ قموز فتح ہو جانے کے بعد صاف بن محاذ کا قلعہ فتح ہوا جس میں غلہ اور چربی اور خورد و نوش کا بہت سامان تھا وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ آیا ایک روایت میں ہے کہ جب مسلمانوں کو خورد و نوش کی کمی ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی آپ نے دعا کی دوسرے ہی روز قلعہ صاف بن محاذ فتح ہو گیا خورد و نوش کا بہت سامان ہاتھ آیا جس سے مسلمانوں کو مدد ملی اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ہر طرف آگ جل رہی ہے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے کہا کہ گوشت پکا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس چیز کا گوشت ہے کہا اہلی گدوں یعنی پالتو گدوں کا گوشت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نجس ہے سب پھینک دو اس کے بعد یہود نے حسنِ قلہ میں جا کر پناہ لی یہ قلعہ بھی نہایت مستحکم تھا پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اس وجہ سے اس کا نام حسن قلہ تھا کلّہ کے معنی پہاڑ کی چوٹی کے ہیں جو بعد میں قلعہ زبیر کے نام سے مشہور ہے اس لیے کہ یہ قلعہ تقسیم غنائم کے بعد حضرت زبیر کے حصے میں آیا تین روز تک آپ اس قلعے کا محاصرہ کیے رہے اس نے اتفاق سے ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے ابو القاسم آپ اگر مہینہ بھر بھی ان کا محاصرہ کیے رہیں تب بھی ان لوگوں کو پرواہ نہیں ان کے پاس زمین کے نیچے پانی کے چشمے ہیں رات کو نکلتے ہیں اور پانی لے کر قلعے میں محفوظ ہو جاتے ہیں آپ اگر ان کا پانی قطع کر دیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بند کر دیا مجبور ہو کر قلعے سے باہر نکلے اور سخت مقابلہ ہوا دس یہودی مارے گئے اور کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ قلعہ قلعہ علاقہ نتعت کا آخری قلعہ تھا اس کی فتح کے بعد حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم علاقہ شق قلعوں کی طرف بڑھے اس علاقے میں سب سے اول قلعہ ابی کو فتح کیا جو شدید مارکے کے بعد فتح ہوا اور مسلمان اس میں داخل ہوئے اس کے بعد دوسرے قلعوں کی طرف پیش قدمی کی وطی اور سلالم حسن کلّہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقیہ قلعوں کی طرف بڑھے جب تمام قلعوں پر قبضہ ہو گیا تو اخیر میں وطیح اور سلالیم کی طرف بڑھے اور بعض روایت میں القطبہ کا بھی ذکر آیا ہے اس سے پیشتر تمام قلعے فتح ہو چکے تھے صرف یہی دو قلعے باقی تھے یہود کا تمام زور ان پر تھا یہود ہر طرف سے سمٹ کر انہیں قلوں میں آ کر محفوظ ہو گئے تھے چودہ دن کے محاصرے کے بعد مجبور ہو کر صلح کی درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کی یہودیوں نے ابن اب الحقیق کو صلح کی گفتگو کرنے کے لیے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر جان بخشی کے خیبر کی سرزمین کو یکلق خالی کر دیں یعنی سب جلا وطن ہو جائیں اور سونا اور چاندی ہتھیار اور سامان حرب سب یہاں چھوڑ جائیں اور کسی شے کو چھپا کر نہ لے جائیں اگر اس کے خلاف ہوا تو اللہ اور اس کے رسول بری و ذمہ ہیں مگر یہود باوجود اس عہد و مساق کے پھر اپنی شرارت سے باز نہ آئے اور ہوئی بن اختب کا ایک چرمی تھیلا جس میں سب کا زر و زیور محفوظ رہتا تھا اس کو غائب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ بن ربیع کو بلا کر دریافت کیا کہ وہ تھیلا کہاں گیا کنانہ نے کہا لڑائیوں میں خرچ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ تو کچھ زیادہ گزرا نہیں اور مال بہت زیادہ تھا اگر وہ تھیلا برآمد ہو گیا تو تمہاری خیر نہیں یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں جگہ ایک درخت کی جڑ میں دبا ہوا ہے چنانچہ وہ صحابی گئے اور مال برامد کیا جس کی قیمت دس ہزار دینار تھی اس جرم میں یہ لوگ قتل کیے گئے ان مقتولین میں ایک صفیہ رضی اللہ عنہا کا شوہر بھی تھا جس کا نام کینانہ بن ربی ابن اب الحقیق تھا فتح فدق جب اہل فدق کو اس کی اطلاع ہوئی کہ یہود خیبر نے ان شرائط پر صلح کی ہے تو ان لوگوں نے بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیام بھیجا کہ ہماری جانوں کو امان دیا جائے ہم تمام مال و اسباب چھوڑ کر یہاں سے جلا وطن ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرمایا اور محیثہ بن مسعود کے واسطے سے گفتگو فرمائی چونکہ فدق بغیر کسی حملہ اور فوج کشی کے فتح ہوا اس پر نہ سوار لے جانے پڑے اور نہ پیادہ اس لیے فدق خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے اور تصرف میں رہا اور خیبر کی طرح غانمین پر تقسیم نہیں ہوا مخابرہ جب خیبر فتح ہو گیا اور زمین اللہ اور اس کے رسول اور اہل اسلام کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ یہود حسب معاہدہ یہاں سے جلاوطن ہو جائیں لیکن یہود نے یہ درخواست کی کہ آپ اس سرزمین پر ہم کو رہنے دیجئے ہم زراعت کریں گے جو پیداوار ہوگی اس کا نصف حصہ آپ کو ادا کر دیا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی صرحتاً فرما دیا نقر رکم اللہ دال کا جب تک چاہیں گے ہم اس وقت تک تم کو برقرار رکھیں گے اس طرح کا معاملہ سب سے پہلے خیبر میں ہوا اس لیے ایسے معاملے کا نام مخابرہ ہو گیا جب بٹائی کا وقت آتا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوار کا اندازہ کرنے کے لیے عبداللہ بن رواحہ کو بھیج دیتے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حاضری ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ چند رفقایہ فتح خیبر کے بعد خدمت نبوی میں حاضر ہوئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا رد مناسار یعنی مہاجرین کی طرف سے انصار کے باغات کی واپسی ابتدائے ہجرت میں جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مہاجرین کی اعانت اور امداد کے لیے انصار نے ان کو کچھ زمینیں اور باغات دیے کہ ان میں کام کریں اور خود بھی منتفع ہوں اور کچھ ہم کو بھی نفع پہنچائیں خیبر کی فتح کے بعد مہاجرین کرام اعانت اور امداد سے مستغنی ہو گئے تو مہاجرین نے انصار کی زمینیں اور درخت واپس کر دیے حضرت انس کی والدہ ام سلیم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند درخت دیے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے عطا کردہ درخت اپنی دایا ام ایمن یعنی اسامہ بن زید کی والدہ کو دے دیے تھے فتح خیبر کے بعد جب مہاجرین نے سب انصار کے درخت واپس کر دیے تو ام سلیم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے درخت طلب کیے یہ وہی درخت تھے جو آپ ام ایمن کو دے چکے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے فرمایا کہ ام سلیم کے یہ درخت واپس کر دو ام ایمن نے واپس کرنے سے انکار کر دیا ام ایمن حضور پرنور کی حازنہ و ادا تھیں اور آپ کے والد کی لونڈی تھیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کو ناراض کرنا نہیں چاہتے تھے حضور نے فرمایا اے ام ایمن تم یہ درخت واپس کر دو اور ان کے بدلے میں دوسرے درخت لے لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی خاص جائیداد میں سے ایک ایک درخت کے بدلے میں دس دس درخت دیے جب راضی ہوئی۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق حضانت و تربیت میں ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم شرف کرم شہر حرام میں قتل یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ غزوہ خیبر کے لیے حضور پرنور نے ماہ محرم الحرام میں خروج فرمایا تو معلوم ہوا کہ شہر حرام میں قتل و قتال ممنوع نہیں اور جن آیات اور احادیث سے شہر حرام میں قتل و قطال کی معمانات مفہوم ہوتی ہے وہ منسوخ ہیں تفصیل اگر درکار ہو تو یس النا کا ان شہر الحرام فی اور سورہ توبہ کی یہ آیت منہا اربات الحروم کی تفصیل ملاحظہ کریں تقسیم اراضی یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حضور پرنور نے خیبر کی کلزمین کو غانمین پر تقسیم نہیں فرمایا بلکہ صرف اشق اور انتاط اور اس کی ملحقہ زمینوں کو مجاہدین پر تقسیم کیا اور القطیبہ اور الوطیح اور السرالم اور اس کی ملحقہ زمینوں کو مسلمانوں کی مصلحتوں اور ضرورتوں کے لیے محفوظ رکھا جس سے معلوم ہوا کہ امیر سلطنت کو اراضی مفتوحا میں اختیار ہے کہ جو مصلحت سمجھے وہ کرے چاہے وہ مجاہدین پر تقسیم کرے اور چاہے وہاں کے باشندوں کے تصرف میں چھوڑ دے اور ان پر خراج مقرر کر دے ممنوعات خیبر خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں سے منع کیا نمبر ایک پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا نمبر دو مال غنیمت جب تک تقسیم نہ ہو جائے اس کے بیچنے سے منع فرمایا نمبر تین لہسن یعنی کچے لہسن کے استعمال سے منع فرمایا نمبر چار لہو میں خیل یعنی گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دی اس میں فقہا کا اختلاف ہے